بسم صلی الرحمن ورحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماتب السنیہ تمام خران اور میردانی شانہ غلامی باقت ہم سمین کو سلام وتے ہیں ہمارے سلسلہ درست بابلاقساس میں سے ہمارا درس نمبر پانچ چل رہا ہے تو کل جو ہے اگر کوئی مرد کسی خاتون کو قتل کرے تو اس کا حکم بیان ہو گیا ابھی فرماتے ہیں رشتہ دار ایک دوسرے کو قتل کریں ان کے اخبار فرماتے ہیں فرماتے ہیں ولاق قد القتل <coughs> کریں باپ اولجد یا دادا اول یا ماں اول جدت یا دادی یہ ان میں سے کوئی ایک قتل کرے الوداع بیٹے کو ہاں جی بیٹے کو باپ اپنے بیٹے کو دادا اپنے پوتے کو ماں اپنے بیٹے کو دادی اپنے پوتے کو قتل کریں تو ان پر کیا احساس لیں گے فرماتے ہیں نا فلاق ہے وعدہ علیم ان پر کوئی اخساس ہے ان کو اخساس نہیں لے سکتے تو پھر کیا کریں گے اس کا قتل کرنا حضر ہو جائے گا ضائع ہونے والے من ان کے اوپر دیت واجب ہے ان جو اس کے خون بحال لے ساعر ورسے ہے اس کے باقی ورسہ کو یہ خود کو تو کوئی عرص نہیں ملے گا کیونکہ یہ تو قاتل ہے اسلام میں جو نا قاتل کو مقتول کی جائیداد سے کوئی عرص نہیں ملتا اگر بیٹا ہو باپ ہو جو بھی ہو یہاں پر بھی جو ہے ان جو ان رشتے داروں پہ باپ وغیرہ نے بیٹے کو قتل کیا ہے تو ان پہ ایک بار دیت ہے اور یہ دیت کن کو دینے علی ساعر تھے اس مرنے والے کے دوسرے تمام وارثین کو ملیں گے والم اللہ اور ان کو یعنی باپ دادا ماں اور دادی میں سے جو بھی قاتل ہوگا ان کے لیے کوئی حصہ نہیں اس مرنے والے بیٹے کے میراث میں سے بھی میراث ہیں اس کی میراث ہے جس کو انہوں نے مارا ہے جس بیٹے کو پوتے کو نواسے کو والا بھی اس طرح ہے اگر شریک ہو جائیں اس بند اس بیٹے کے قتل میں باپ کے ساتھ کوئی اجنبی دادا کے ساتھ کوئی اجنبی ماں کے ساتھ یا دادی کے ساتھ ماں اگر شریک ہو جائیں ماں ہاولہ ان رشتے کے ساتھ اجنبی ان کوئی اجنبی شخص اور یہ دو مل کر اس بیٹے کو قتل کریں تو فال ہلک تو اس اجنبی پر تو احساس ہے والا ہاولہ ہے اور یہ جو اس کے قریبی رشتے دار ہیں باپ دادا وغیرہ ان پر نصف دیاتی ہے یہ لوگ نصف دیات دینے کے پابند ہے کل دیت کا سو اونڈے ابھی پچاس اون مثلاً و لبی تعالیٰ ورثہ اور اگر ورثہ جو ہے اختیار کریں دیات کا بھائی وہ اجنبی سے بھی اقساس نہ لینے وہ بھی ہمیں پورا پورا دیات دیتے بولیں تو آخر زمین ہوں تو ان وہ اجنبی اور یہ اچھا یہ داروں میں سے باپ دادا اور جو بھی ان دونوں سے لے لیں گے دیتاً وادن ایک ہیت یہ نہیں اجنبی سے بھی ایک دیت اور باغ دادا سے بھی آدھا دیت ایسا نہیں بلکہ ان دونوں کے بیچ میں چونکہ ایک نفس قتل کیا لہذا ایک دیت پورا لے لیں گے ولیم و تعالیٰ رقیق و نگر قتل کریں کوئی غلام ہرن کسی آزاد بندے کو کسی کا غلام جو آزاد بندے کو قاتل کریں تو پھر اس آزاد بندے کے ورثہ کے لیے کیا حکم ہے تخیرات تو اختیار ہے ولی دم اس مقتول جو آزاد آدمی ہیں اس کے خون کے جو وارثہ ہیں ولی خون کے جو وارثین ہیں اس کے جو وارثین ان کے لیے اختیار ہیں ہاں جی بین قتل اس غلام کو احساس میں قتل کریں یا کے یا اس کو اپنا غلام بنا کے رکھیں اس میں اختیار ہے وہ قتل کرنا چاہیں قتل کر سکتے ہیں کہ ساس میں یا اس کو غلام بنا کے رکھیں گے اس کے آقا پر کچھ نہیں ہوگا البتہ آکا نے اس کو چھوڑا ہے تو ان دونوں کے مشرق جرم ہو تو اس حساب سے ورنہ غلام طرف سے قتل کیا ہے تو غلام اس کے معتول کے ورثہ کے لئے ہے اس کو قتل کرنے کے ساتھ میں یا و اشترکاک یا اس کو غلام بنا کے رکھیں یہ دو صورتیں ہیں یہ ولا و قتل ولاد ہو پہلے باپ نے بیٹے کو قتل کیا تھا بیٹے باپ کو قتل کریں اگر و قات قتل کرے والد کوئی بیٹا ابا ہو اپنے باپ کو ایک بیٹا باپ کا قتل کرے وہ آخر اور دوسرا بیٹا نوزاللہ اماؤ امہ, امہ کو قتل کرے تو اس میں کیا ہو جگہ غفال المین ہما تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہاں جی اللہ آخر دوسرے پر القاعد و خساس ہے یعنی چونکہ ایک بھی لڑکا جو ہے ایک نے باپ کی کو مانگ کو قتل کیا ہے تو جس نے باپ کو قتل کیا ہے اور جس نے مانگ کو قتل کیا جو ایک بیٹا جو ہے باپ کے احساس لے سکتے ہیں اور کاساس میں قتل ہوگا دوسرا ماں کے ساتھ میں قتل ہوگا لہٰذا ان میں سے ہر ایک دوسرے کو فلی قل ہو تو ان میں سے ایک کو اللّہ کا دوسرے القاوع و کاساس لینے کا حق ہے ہاں جی باپ کو قتل کرنے والے کو جو ہے کیسے ماں قتل وانے والا قصہ لے لیں ماں کو قتل کرنے والے کا باپ قتل وانے والا خصہ لے لیں یہ دونوں ایک دوسرے سے قصہ لیں دونوں کو اکساس بھی لیں گے لیکن اب ترقہ کیا ہوگا چونکہ دونوں نے ایک ایک کو مارا ہے اب دونوں کے ساتھ میں مارا جائے گا کون کس کا قصاص پہلے لیں گے اور یہ قدم کے ساتھ مقدم کیا ان میں سے ایک ایک کو عادمہ بالقرت قریع کے ساتھ کس کو پہلے کے ساثن کریں اس کو قرع کے ذریعے سے پہلے قرے میں جس کا نام آئے گا اس کو پہلے قتل کریں گے کہ پھر فیض اختصا واحد المین جب کے ساتھ لیا ان میں سے ایک کو تو ایک تو زندہ ہے جب آپ کے قتل یا مانگے اس کو اس کو اس کو کساسن کون قتل کریں گے اس کو جو جندہ ہے اس کو خلی وراثت ہی تو اس کے جو وارثین ہیں دوسرے جو مقتول کے جو وارثین ہیں اس کے وارثین اب اس دوسرے بائی سے قرضہ لیں گے اور اس کے ورثت کے لئے حق ہے ہیں یقلوح اس دوسرے بائی کو قتل کریں یقل العاخ ہے دوسرے کو قرصاسن کے کے طور پر تو نجن جو ہے دونوں بھائی بھی قصاص میں مر جائے گا تب انہوں نے ایک نماؤں کو ایک نماؤں کو قصاص لے لیا قتل کیا تو ایک بھائی ماں کا لے سکتے ہیں دوسرا بھائی باپ کے قصاص قتل لے لیں, لیں گے دوبارہ جو ہے اب یہ یقینی بات ہے کہ اس کا پہلے لے لیں, لیں گے اس کا تائین قورے سے ہوگا قورے سے ایک جو قصاص لیں گے ایک مر گیا ایک بھائی تو دوسرے کا قصاص جو ہے دوسرے جو اس کے جو ورثہ ہے جو مقتول کے جو وارثا ہے وہ دوسرے بھائی کا بھی اقرسہ لیں گے اس کو بھی کریں گے آئیے ولاقتل و آخر بھی مجنون اگر ایک عقر شخص نے پاگل شخص کو قتل کیا ہو تو عقل کو پاگل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اس کا احساس نہیں لے جائے گا ولایقت قتل نہیں کیا جائے آقر شکت بھی مجنون کسی پاگل شخص کے احساس میں ولا و اور اگر اس آخر شخص نے قتل کیا ہو اس پاگل شخص کو دف اس کو دفاع کرتے ہوئے اس کو دور کرتے ہوئے ہٹاتے ہوئے نف سے خود سے مثلاً پاگل آدمی ہاتھ میں کوئی مہلک آمیز کوئی چاقو کوئی چوری کوئی یا مثلاً جیسے اسلحہ کوئی بھی قاتل کرنے والی وہ لے کر آخل آدمی پہ حملہ کر رہے تھے تو اس نے اپنی جان بچاتے ہوئے اس کو مارا تو وہ مر گیا تو دفاع میں وہ اگر مر جائے آخل اپنی دفاع کرتے ہوئے اس نے مارا اس پاگل شاخ کو اور وہ مر جائیں ہاں جی دفاع کرتے ہوئے اس کو ہٹاتے ہوئے ان مین اس سے خود سے او من الاخر آخر یا کسی اور مسلمان سے یا کسی سے اس کو بچانے کے لیے اس نے اس قاتل کو مارا اس سارے اس پاگل کو مارا تو حلا شیال ہے تو اس نے اس کو دفاع میں مارا لہٰذا اس قاتل کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے اتنا وہ دیت ہے نہ کہ ساتھ سے ولا و قاتل ہو لیکن اگر اس نے اس آخر شاہ نے اس پاگل کو قتل کے امدن بلا دفن دفاع کے طور پر نہیں ہوئے سے جو ہے اس کا قتل کر دیا تو پھر فالد تو پھر تو اس عقل شاخ دیا تو واجب ہے اس کے ورثہ کو دینا ہے لیکن اگر ولہ و قتل مجنون اگر کوئی مجنون قتل کرے والدین کسی عقل مند شاخ کو کسی بھی انسان کو جو عقل رکھتے ہیں تو فلاں کے ساتھ تو کوئی خصاص علیہ کوئی فلا کے ساتھ علی تو پاگل پہ کوئی خساس نہیں بلکہ اس پر کیا ہے فالد تو اس پر دیا تھے دیت ہے دیت پہ خود تو پاگل ہے دنیا کے ہوش نہیں ہے تو وہ کہاں سے لے گا کہ اللہ عقلت اس کے اس کے اوپر دیت ہے جو اس کے عقیلہ پر ہے جو ہے اس کے جو رشتے دار ہیں باپ کی طرف کے جو رشتہ داران ہیں ہاں جی ان کے اوپر اگر باپ ہے تو وہ بھائی باپ چاچا دادا وغیرہ ہاں ان سب کے اوپر جو اس کے دیت ان کے اوپر آئے گی وہ لوگ آپس میں ڈیوائڈ کر کے اس کے دیت پورا کریں گے ابھی عقیلہ کے بعد بعد میں آئے گا کون کون عقیٰ میں آتا ہے مرضی عقیلہ جو ہے قاتل کے جو ہے ورثے کو عقلہ آخ... بولتے ہیں ہاں جی تو کبھی کے کبھی دیت جو ہے آ... قاتل کے ورثے سے لیا جاتا ہے جیسے اس موقع پر خود پاگل ہیں تو اس کے ورثے سے دیت لے لیں گے غلط ام سے قواعد اگر کوئی ساتھ پکڑ کے رکھے ہاں جی انسان کسی انسان کو پکڑ کے رکھے فقط اللہ اور پھر اس کو قتل کرے بالغ و نا آخر ان دوسرا کوئی بالغ و آخری شاخ اس کو قتل کرے ایک نے پکڑ کے رکھا دوسرے نے اس کو مار کے قتل کیا وقت یندرو واحدا اور ایک تیسرا شاست وہ ان ایک پکڑ کے رکھا دوسرا اس کو مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں اور وہ دیکھتا رہا اگر دیکھو یہ چیز بہت اہمیت رہتے ہیں ہاں یہ چیزیں بہت سے موقعوں پر ہو سکتی ہیں کہ کوئی کسی کو مارو قتل کر رہو اور, اور آپ دیکھتے رہیں تو دیکھنے والے کے کیا حکم ہے ساتھ حکم ہے تو اگر وقع دن واحد نو اور کوئی دیکھ رہا لمب ان دونوں کی طرف ولم یمنا ان دونوں کو نہ روکے ہاں جی اس بیچارے کو جس کو قتل کرنے والا ہے اس کو بچانے کی کو نہ کرے کسی بھی طرح سے شور کر کے شرما کر کے تب پولیس کو فون کر کے ہاں جی کسی بھی طرح سے لوگوں کو وہاں جمع کر کے اس کو بچانے کی کوشش نہ کرے غلام بھی امنہ نہ منع نہ کرے تو پھر فال القاتلی قاتل بلطا القواط کے ساس ہے اس کو تو کے ساتھ مارا جائے گا واللل پکڑ کے رہنے والے کو اسی جنوں اس کے لیے جیل ہے مخل ہمیشہ کے لیے وہ عمر قید ہے والن المحمل ہے اور وہ بیکار دیکھتے رہنے والے کے لیے کم از کم جو اگر آپ اس کو ویسے ہاتھ سے بچا سکتے ہیں تو ہاتھ سے بچانا واجب ہے یا جو ہے آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے تو اس سے اسمار. کم از کم جو ہے ہاتھ جو شور کر کے بھی لوگوں کو بتا کے بھی جن ہو سکتا ہے یا کچھ نہ تو پولیس کو فون کر کے بھی اگر آپ کے لوگ یہ بھی ممکن ہے تو کوئی کوئی آپ کو اپنا جو ہے اس کو بچانے کے لیے آپ کو کردار ادا کرنا ہوگا جو بھی آپ سے ہو سکتے ہیں جو نہیں ہو سکتے کا مکلف نہیں جو بھی آپ ہو سکتے ہیں کچھ کم کم پولیس کو تو فون کر سکتے ہیں. یاترا میں کوئی لوگ ہیں ان کو اس کو بچانے کے لیے بلا سکتے ہیں تو اس طرح جو بھی آپ سے خدمت ہو سکتی تو اس کو بچانے کے لیے وہ کرنا شرن ضروری ہے لہذا اگر وہ عالم علم اور وہ شخص جو دیکھ رہے ہیں دیکھتا رہا ممہلی اور اس کے لیے کچھ نہیں کیا ہاں صرف جو ہے دیکھنے والے اور اور کچھ بھی اپنی طرف سے اس کے بچانے کے لیے کوئی خدمت کوئی بھی کردار ادا نہ کرنے والے شخص کے حکم کیا ہے سم لوائے نہیں اس کی دونوں آنکھوں کو نکال دیں لیکن اس کا آنکھ دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہونا کسی غریب کو بچا نہیں سکا اس کے آن... اس کو بچانے کے لیے شور تک بھی نہیں کہا کسی سے مدد بھی لینے کی اس میں جرات نہیں کوشش نہیں کیا پولیس تک کو فون بھی نہیں کیا سانجے جو اس سے ہو سکتا ہے مقصد یہ کہ یہاں پر جو نہیں ہو سکتا تو اس کی طاقت میں نہیں اس کا وہ مغلف نہیں ہے جو اس سے ہو سکتا وہ خدمت کرنا کسی انسان کو بچانے کے لیے ضروری ہے چونکہ قرآن فرمائے مناح الناصف یا الناص جامعہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے تمام انسانوں کو بچایا لیکن جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کیا کیونکہ آپ کے دیکھتے رہنے کی وجہ سے وہ قاتل ہو جائیں تو اس قاتل میں آپ کا بہت بڑا جرم ہے ہاں جی اگر آپ کے شور سے وہ بچ سکتا ہے تو آپ شور نہ کریں پھر آپ بہت بڑا مجرم ہیں آپ کے کسی پولیس میں برباد پہ و کرنے سے وہ بچ سکتا اور آپ نہ کریں تو آپ بہت بڑا مجرم ہیں لہذا چونکہ انسانیت کا احترام ہر کسی پر واجب ہے تو انسانیت کو بچانے کے لیے ہمیں کو ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے لہٰذا نہیں والے کو ایسے تماشا بن کے بیٹھنے والے کے لیے نے فرما اس کے آنکھوں کو نکال دیا جائے کیونکہ اس کے ہونے کا کو کوئی فائدہ نہیں ہو آگے فرماتے ہیں ومن قدل اگر کوئی شاہ قاتل کرے ملحداً کسی بے دین کو اور ظالماً یا ظالم شخص کو جو معاشرے میں بہت بڑا ظلم با پار کر رکھا اور فاسقن ان مولن مولین کے یا ایسے فاسق گناہگار گار جو مصراً جاپنے اس گناہ پہ اصرار کرتا ہے یعنی بار بار اس گناہ جیسے ایک آدمی مسلسل شراب پیتا رہتا ہے مولن چوری بھی نہیں حالانی پیتا ہے فاسقاً مشراً متین شات گناہ گار الگ نا فرمانے کرتا ہے نے اس پر بار بار اس کام کو کرتا ہے الگ نہیں کرتا ہے المعولا لفظ کا پن اس گناہ کو اللہ نہیں کرتا کھلے عام کرتا ہے ہاں جی ایسے شخص کو قتل کیا اور شریر یا ایسے شریر شریر انسان کو ہاں شرارتی انسان کو فسادی انسان کو قتل کیا جو منہ للمسلمین جو مسلمانوں کو اذیت دیتے تھے تنگ کرتے تھے ہاں جی اور نظامت ظالم لوگوں کی مدد کر کے معاشرے میں کوئی ظالم لوگ ہیں ان کی مدد کر کے مسلمانوں کو ستاتے تھے ازیت کرتے تھے تو ایسے ظالم شخص کو جو ہے کسی نے مار دیا تو ان مجرموں میں سے کسی ایک کو مار دیا وہ القاتل اور قتل کرنے والا مومن صالح مومن ہے وہ صالح ہے مسلمان صالح وادت گزار بندہ ہے فل عام گناہ خانے والا نہیں صالح مومن ہے تو کیا اور اس نے ان کو کیوں قتل کیا بھائی پھر تو قتل قاتل ہے اس نے ان لوگوں کو قتل کیا لدا الاضا دور کرنے کے لیے ہٹانے کے لیے تکلیفوں کا جتوں کا مسلم مسلمانوں سے یعنی اس ظالم کی شر سے اس فاسق کی شر سے اور اس شریر انسان کی شر سے اور اس کے کی شر سے مسلمانوں کو ان کی شر سے بچانے کے لیے اس نے قتل کیا قطلیہ ہوئی اس کو قتل کیا لد الاضحا تکلیفوں کو دور کرنے کے مسمانوں سے یا کیونکہ یہ سب کو تنگ کرتے تھے ان کو ان سے اس تکلیف کو دور کرنے کا کی قتل کیا اور لغیت دین یا ایک آدمی کھولے ہم پھر اس کو فجور کرتے ہیں دین کا مذاق بلاتے ہیں ہاں جی اور کھلے ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر دین کی تقویت کے لیے ہاں جی دین کی تقویت کے معروف کے طور پر اس نے قتل کیا تو پھر فلاں شی تو اس شخص کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے سے نہ دیت ہے وکا دیمہ اور ایسے فاصل و فاجل لوگوں کا خون حرد ضائع ہیں پھر آسام القتل قتل کے آسام میں سے وہ مقادل دیت, دیت کی جو مختلف مقدار شرح میں بیان ہوا ہے ان میں سے بھی کچھ اس کو نہیں ملے گا اس کے قاتل کے بدلے میں قاضی اس قاتل کو خوش نہیں کہے گا وہ وری آزاد وری ہوگا کیوں لے کے اس نے دین کے دفاع میں اور مسلمانوں سے ظالم کے شعر سے مسلمانوں کو جان چھڑانے کے لیے یا وہ شاید دین کا مضمون حید تھا دین کا مذاق اڑا رہے تھے ہاں جی یا جو ہے وہ کھلے عام شریعت کی حرام چیزوں کو حالات سمجھ کے کرتے تھے تو اس نے دین کے دفاع میں اس نے ان کو قتل کیا تو ایسے شخص پر جو ہے کوئی سزا نہیں ہے تلاش ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ کا اور نہ کوئی احساس ہے اور ایسے چاہے برے لوگوں کے خون حضر ضائع یہ آسام القتلی قتل کے آسام میں سے بھی کسی کے ہاتھ میں چمرے میں نہیں آتا یہ اس کا سزا بھی نہیں ہوگا وہ اور ادیت کی جو مختلف مقدار میں سے کچھ بھی اس کو ادا کرنا نہیں پڑے گا تو یہ آج کا پر اتباع ہے